اب جو سورت العراف کا دوسرا رکو اور آٹھویں پارے کا نواں رقو ہے اس میں آدم علیہ السلام کے قصے کو پھر بیان کیا گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلے پارے میں آدم علیہ سلام کا قصہ بیان ہو چکا تو آٹھویں پارے میں پھر دوبارہ اسے ریپیٹ کیوں کیا گیا وہ فسرین بیان فرماتے ہیں کہ انسان پہلے پارے سے قرآن پڑھتے پڑھتے آٹھویں پارے تک جب پہنچتا ہے تو کئی باتیں اس کے ذہنوں سے نکل جاتی ہیں تو کوئی اہم بات اگر کسی کے ذہن میں راسک کرنی ہو پختہ کرنی ہو تو اسے بار بار دہرایا جاتا ہے تو یہ واقعہ پھر ریپیٹ کیا گیا اس کی اہمیت کی مثال اس طرح سمجھے کہ اگر ہمیں یہ سمجھانا ہو کہ فلاں تمہارا دشمن ہے اور اسے اس بات پر ابھارنا ہو کہ وہ اسے دشمن سمجھے اور اس کی چال بازیوں سے بچے تو ہم اسے یہ بتاتے ہیں کہ فلانے تمہارے باپ کے ساتھ یہ, یہ کیا تھا تمہارے دادا کے ساتھ تمہارے خاندان کے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا تھا تو انسان کو جوش آ جاتا ہے تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے اس رکو میں کہ لوگوں تم شیطان کا کہنا مانتے ہو سر سوچو کہ تم اپنے والد کی پشت میں جنت میں تھے اور اس شیطان نے تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو سجا کرنے سے انکار کیا تم سے نفرت کی اور کہا میں بھی جہنم میں جاؤں گا تو ان سب کو جہنم میں لے جاؤں گا یہ تمہارا بھی دشمن ہے تمہارے والدین حضرت آدم اور حضرت حوا کبھی دشمن ہے جو اتنا بڑا دشمن ہے تو تم بڑے نادان ہو کہ اس کا کہنا مانتے ہو اس واقعے میں یہ نصیحت ہے اور بیشک ہم نے تمہیں پیدا کیا یہاں مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے سما پھر سو ناکم ہم نے تمہیں شکل عطا فرمائی آدم علیہ سلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ سلام کے صدقے میں ہم آئے دنیا میں گویا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہماری پیدائش کی ابتدا ہے سما پھر قلنا ہم نے فرمایا لآدم فرشتوں سے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو یہاں بظاہر تو فرشتوں کا ذکر ہے لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق کو حکم تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے کائنات کی ہر چیز نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا فرشتوں کا ذکر اس لیے بھی ہے کہ فرشتے اعلی ہیں اعلیٰ کا ذکر کیا جائے تو ادنا خود بخود اس میں داخل ہوتے ہیں تو سب نے سجدہ کیا سب فرشتوں نے کیا تمام دنیا کی مخلوق نے کیا فس جدو اللہ پس سب نے سجدہ کیا مگر شیطان ابلیس نے سجدہ نہ کیا لم یکم من ساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا اولب اللہ تعالی نے ابلی سے فرمایا ما من اللہ تس جدا از جب میں نے تجھے حکم دیا سجدہ کرنے کا تو, تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا قال شیطان بولا من ہوں میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں خلقتنی من نار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا وہ خلقین اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہے تو میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوا تو میں کیوں انہیں سجدہ کروں اس آیت کریمہ کے تحت ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شیطان کو جس چیز نے تباہ کیا وہ ہے تکبر اس نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے افضل سمجھا اس تکبر نے اسے تباہ کیا اور تکبر کی تعریف ہی یہی ہے کہ کسی کو حقیر سمجھنا اور خود کو اس کے سامنے افضل سمجھنا یہ تکبر ہے تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے اور پھر اس نے تو تکبر نبی کے سامنے کیا اور نبی علیہ السلام کی توہین کی آپ دیکھیں شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا کو نہیں مانتا یہ خدا کو بھی مانتا توحید کا بھی المدار ہے یہ خدا کو بھی ایک مانتا ہے اللہ پر ایمان لانے والا ہے صرف اس نے آدم علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا اور آدم علیہ السلام کی توہین کی نبی کی توہین کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا اور اس نے جو افضل ہونے کی وجہ بتائی وہ کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے بنایا تو آگ افضل ہے لہذا میں کیوں سجا کروں یہاں شیطان کے اس قول سے ہمیں معلوم ہوا کہ شیطان اپنی عقل پر چلا اور جو شخص اپنی عقل پر چلتا ہے وہ بسا اوقات گمراہ ہو جاتا ہے پھر جب اللہ نے حکم دے دیا تو پھر عقل دوڑانے کی کیا ضرورت تھی اللہ نے حکم دیا اللہ نے مقام و مرتبہ دیا حضرت آدم علیہ السلام کو تو اسے مقام و مرتبے کو تسلیم کرنا چاہیے تھا مفسرین فرماتے ہیں کہ افضل وہ ہوتا ہے جسے اللہ افضلیت دے ہماری عقل سے کوئی افضل نہیں بنتا اور دوسری بات جب انسان تکبر کرتا ہے تو اس کی عقل پر پردے پڑ, پڑ جاتے ہیں شیطان کی عقل پر پردے دیکھیں کیسے پڑ گئے اس نے کہا کہ مٹی سے آگ افضل ہے حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے آپ دیکھیں آگ شہروں کو تباہ کر دیتی ہے مٹا دیتی ہے اور مٹی شہروں کو آباد کرتی ہے آگ میں بیج ڈالیں تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں اور مٹی میں بیج ڈال تو وہ ایک بیج کے بدلے کئی دانے ملتے ہیں اور درخت اور پھل حاصل ہوتے ہیں اور پھر اس کی بھی اپنی دیکھیں کہ آگ جل رہی ہو آپ مٹی ڈال دیں تو آگ بجھ جاتی ہے اور مٹی موجود ہو اس پر کتنی بھی آگ جلائی جائے آگ مٹی کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی تو کسی بھی لحاظ سے آگ افضل نہیں لیکن جب انسان تکبر کرتا ہے خصوصاً نبی کی بے ادبی کرتا ہے تو اس کی عقل لے لی جاتی ہے اچھا شیطان کوئی عام جن نہیں تھا یہ وہ جن تھا کہ جس نے کائنات کے چپے چپے میں سجدہ کیا چار انگل ایسی جگہ باقی نہ تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو ایک روایت کے مطابق اسی ہزار سال اس نے عبادت کی ہے اسی ہزار سال اور یہ کتنا بڑا عالم تھا کہ جن ہونے کے باوجود فرشتوں کا استاد معلم الملکوت تھا فرشتوں کا سردار تھا حالانکہ یہ فرشتہ نہیں ہے کہف آیت نمبر پچاس میں یہ بات موجود ہے کان من الجن کہ ابلیس جن تھا فرشتہ نہیں تھا جن ہونے کے باوجود اپنے علم اور اپنے عبادت سے اس نے مقام حاصل کیا کہ فرشتوں کا سردار بن گیا فرشتوں کا استاد بن گیا لیکن تکبر نے اور نبی کی بے ادبی نے اس کی عبادتیں بھی ضائع کر دیں اور اس کا علم بھی برباد کر دیا کہ آگ کو افضلیت دینے لگا حالانکہ مٹی افضل ہے جس کی ایک میں نے آپ کو مثال دی کہ مٹی آگ کو بجھا سکتی ہے آگ مٹی کے کچھ بگاڑ نہیں سکتی اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو انبیاء اور اولیاء کی بے ادبی سے بھی محفوظ فرمائے قال اللہ تعالی نے فرمایا فہبک منہا اے مردود یہاں سے اتر جا فما یقون اللہ کا انت تکبر افیحا یہ تیرے لیے مناسب نہیں تھا کہ تُو یہاں رہ کر تکبر کرے ہماری بارگاہ میں رہ کر تکبر کرتا ہے تکبر کرنے والوں کے لیے ہمارے یہاں کوئی جگہ نہیں فخر تو نکل جا ان کا نوگرین بے شک تو زلیل و رسوا ہے جب یہ حکم فرمایا گیا ابلی سلیم کہنے لگا اے پروردگار میں نے اتنی عبادتیں کی میری عبادتوں کا سلا کیا پھر اس نے ان محنتوں پر سلا مانگا کہنے لگا کالا ام اے اللہ تو مجھے مہلت دے الا یومی یو اس دن تک جب لوگ کل بروز قیامت اٹھائے جائیں گے یعنی میدان محشر تک مجھے مہلت دے اب آپ جانتے ہیں کہ میدان محشر میں کوئی آ جائے تو پھر اس کے بعد موت نہیں آتی تو ابلی سے لائن یہ چاہ رہا تھا کہ میں موت سے بچ جاؤں دنیا میں بھی زندہ رہوں اور پھر میری زندگی میدان معاشر تک ہو تو اب مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب لوگ اٹھائے جائیں تاکہ میں موت کے جھٹکوں سے بچ جاؤں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ موت کی سختیاں بڑی سخت ہیں اولا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان نقم ان بے شک تجھے مہلت دی گئی لیکن ایک مقام پر اور فرمایا الح یوم وقت کہ وقت معلوم تک یعنی جب قیامت آئے گی اس وقت ساری کائنات کو فنا ہے تو تجھے بھی موت آ جائے گی اس وقت تک تجھے مہلت ہے کالا وہ بولا فبی ماں اغوئی تنی چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا نوزملہ ظالم یعنی گمراہ خود ہوا اور نسبت اللہ کی طرف کر رہا ہے یہ بھی شیطانی عمل ہے کہ انسان برائی کا کام کرے گناہ کرے اور کہے کہ مجھ سے اللہ نے کروایا یہ شیطانی انداز ہے تو کہنے لگا اے پروردگار چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا لک ادن لہم سے مستقیم ضرور ب ضرور میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا انہیں سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا اور انہیں بہکا دوں گا سم پھر لنبین ائی پھر ضرور بضرور میں ان کو بہکانے کے لیے آؤں گا ان کے آگے سے ومن خلف ہیم ان کے پیچھے سے وہ ان ان کے دائیں طرف سے وہ ان شما اور ان کے بائیں طرف سے چاروں طرف سے انہیں بہکاؤں گا حدیث پاک میں آیا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ نماز کے لیے نہ جائے اسے وضو کرنے میں سستی دیتا ہے مسجد کی طرف جانے میں سستی دیتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ نماز شروع کر دے تو شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ چاروں طرف سے اسے گھیر لو اور اسے وہ باتیں یاد دلاؤ جو اسے یاد نہیں حدیث پاک میں فرمایا پھر وہ باتوں پر غور کرتا ہے اور جو باتیں یاد نہیں ہوتی وہ نماز میں یاد آنا شروع ہوتی ہیں یہاں تک کہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے تین رکاتیں پڑھی کہ چار رکاتے پڑھی تو ایسا ہی ہوتا ہے اس لیے جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ کی پناہ مانگیں کہ اللہ تعالی شیطان مردود کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے اور کوشش کریں کہ نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ یاد کر لیجئے مثلا آپ کہیں اللہ اکبر تو اس معنی پر غور کریں کہ اللہ سب سے بڑا ہے جب آپ کہیں سبحان ربی العظیم تو اس معنی پر غور کریں کہ میرا رب جو عظیم ہے وہ پاک ہے سبحان ربی العلی جب یہ پڑھیں سجدے میں تو اس معنی پر غور کریں کہ میرا رب بلند و بالا ہے وہ پاک ہے اس طرح پوری نماز کا ترجمہ یاد ہو تو نماز تو ہمیں عربی میں پڑھنی ہے لیکن عربی پڑھتے وقت تو اس پر غور کی عادت ڈالیں اور یہ تصور کریں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اگر دنیا میں کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو تو ہم اپنے کالر وغیرہ سیدھے کر لیتے ہیں اپنے آپ کو سیدھا کر لیتے ہیں اور اللہ کی جناب میں ظاہر نہیں دیکھا جاتا باطن کو دیکھا جاتا ہے تو ہماری توجہ اللہ کی جناب میں ہو لاہیت ہو خوشو ہو خودو ہو اور پھر خوف کا یہ عالم ہو کہ اتنی بڑی بارگاہ میں مجھے حاضری کا شرف ملا ہے یہ اللہ کا کرم ہے کاش میں اس بارگاہ کا حق ادا کر سکوں یہ تصورات کے ساتھ نماز پڑھی جائے فرمایا شیطان نے یہ چیلنج کیا سرات مستقیم سے بہکانے کی کوشش کروں گا دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے گھیر لوں گا مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اشاد فرمایا دائیں بائیں آگے پیچھے سے تو گھیر لے گا لیکن جب میرا بندہ میری یاد کرے گا اور مجھ سے پناہ مانگے گا تو میں اس کے اوپر ایسی رحمتوں کا نزول کروں گا کہ وہ تیرے وار سے بچ جائے گا لیکن دائیں بائیں آگے پیچھے کا ذکر کیا اس نے اوپر کا ذکر نہیں کیا اوپر سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں جب نور ایمان منور ہو جاتا ہے تو پھر شیطان کے وسوسوں کا وہ شکار نہیں ہوتا اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے وار سے محفوظ فرمائے والا تجدو اکثر احمد اور اس نے کہا کہ تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا شیطان نے جو دعویٰ کیا واقعی ایسا ہوا کہ آج دنیا کی اکثریت کافروں کی ہے اور مسلمانوں میں سے بھی اکثریت بے نمازیوں کی ہے ہم اکثریت کو نہ دیکھیں ہم یہ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے صحابہ کرام اور بزرگان دین کس طریقے پر اور کس راستے پر چلے ہیں مد ام مد اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل و رسوا اور مردود ہو کر مجھے اس کی کوئی پروا نہیں لمن تبھی منہم ان لوگوں میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تیرا کہنا مانے گا لم ان جہنم من کم میں ضرور ب ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا ساری دنیا کے لوگ اگر اللہ کی نافرمانی کریں اور کافر ہو جائیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا سارے جہنم میں جائیں گے ہاں اگر سب کا خاتمہ کفر پر ہوگا تو ہی جہنم میں جائیں گے یا آدم اسکن انت و زل جنم آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیے یعنی آدم علیہ السلام پہلے جنت میں داخل ہوئے اور جنت ہی میں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا کیا گیا آدم علیہ السلام کی پسلی مبارک سے پھر فرمایا گیا کہ اب آپ دونوں جنت میں رہیں فکولہ من تما آپ دونوں کھائیں جنت سے جہاں سے چاہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے والا تقوبہ شاہ جا رہا تھا اور اس درخت کے قریب نہ جانا فتکو نا مینا والنا تم دونوں حد سے بڑھنے والے ہو جاؤ گے لفظ ظالم کے کئی معنی ہوتے ہیں یہاں مینا والمین کے معنی یہ ہیں کہ ایک سرحد دی گئی ایک بارڈر دی گئی اگر اس درخت کے قریب گئے تو تم نے اس بارڈر کو کراس کر دیا تو یہ جو درخت ہے یہ تمہاری بارڈر ہے اس کے قریب نہیں جانا باقی جنت کی دیگر نعمتوں کو تم کھاؤ مفسرین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حضرت اللہ تعالی عنہ جنت میں رہے اور ایک روایت کے مطابق پانچ سو سال رہے جب تک اللہ نے چاہا آپ جنت میں رہے لیکن اللہ تعالی نے آپ کو پیدا کرنے سے پہلے فرمایا تھا فرشتوں سے انی جاعلن فل اردی خلیفہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو آپ جنت میں پانچ سو سال سے تھے آپ کو دنیا میں جانا تھا اور دنیا میں خلیفہ بننا تھا اور فی الدی خلیفہ ہے زمین میں خلیفہ ہے تو یقیناً آپ کا جنت سے دنیا میں جانا پہلے سے لکھا ہوا تھا تو جب تک اللہ نے چاہا آپ کو یاد رہا اور جب اللہ رب العالمین کی حکمت نے یہ چاہا کہ اب آپ دنیا میں جائیں سوریہ میں اشاد فرمائے فن سیا آدم علیہ السلام اس درخت کو بھول گئے لہو ازما اور اس درخت کو کھانے کا آپ نے ارادہ نہیں کیا آپ کو بھلا دیا گیا اب مجھے بتائیے کسی نے روزہ رکھا ہو اور وہ بھول جائے اور بھول کر کھا لے تو کیا اس پر کوئی گنا ہے کیا اس کا روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ابھی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھول کر کھا لیا پی لیا اسے اللہ نے کھلایا اللہ نے پلایا تو آدم علیہ سلاۃ وسلام کے متعلقہ میں فرمایا گیا فرنا اس درخت کو آدم علیہ السلام بھول گئے اب بھولنے کی دو صورتیں ہیں بعد مفسرین نے فرمایا اس طرح بھول گئے کہ فرمایا گیا تو یہ درخت مت کھانا تو آپ کو بھلا دیا گیا آپ سمجھے کہ اس درخت کی ممانعت نہیں ہے بلکہ اس کی ممانعت ہے اور بھولنے کی دوسری صورت مفسرین نے اس طرح بیان فرمائی کہ فرمایا یہ درخت مت کھانا تو آپ نے یہ خیال کیا کہ مجھے یہ درخت منع ہے لیکن دوسرا درخت جو اسی قسم سے تھا مثلا گندم کے پودے کے متعلق فرمایا جائے کہ یہ پودے میں سے آپ گندم مت کھائیے گا تو خیال تو یہی کیا جائے گا کہ یہ پودا منع ہے لیکن مراد تھی کہ گندم کے جتنے پودے جنت میں ہے وہ آپ کو کوئی بھی نہیں کھانا تو مفسرین نے فرمایا کوئی بھی معاملہ تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق آپ کو بلا دیا اور آپ نے کھا لیا اور کھانے کی صورت میں جنتی جو لباس تھا وہ اتر گیا اور پھر آپ جنت سے دنیا میں آ گئے اس میں آپ کا قصور نہیں تھا غلطی نہیں تھی مگر اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر معاملے میں آجزی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خطا کار سمجھتے ہیں کئی بزرگان دین کے واقعات ہیں کہ اگر تیز ہوا چلتی تو رونے بیٹھ جاتے ہیں. آندھی چلتی تو سجے میں گر جاتی اور کہتے کہ یہ سارے میرے گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو مصیبتیں آ رہی ہیں اگر میں نہ ہوتا تو لوگ پریشان نہ ہوتے یہ آجزی ہے ان کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نیک کون ہوگا آپ فرماتے ہیں دن میں میں سو مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں استغفار کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں حالانکہ آپ تو گناہوں سے معصوم ہیں بلکہ جس کی طرف آپ اشارہ کر دیں جس کے لیے دعا کر دیں وہ بھی جنتی بن جائے لیکن آپ کی عجزی اللہ کا خوف اور للہیت کا یہ عالم کہ آپ کہتے ہیں سو مرتبہ دن میں میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں توبہ کرتا ہوں اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ امیا کا رب ہے وہ جس طرح کلام کرنا چاہے اس کی مشیت ہے ہماری یہ ضرورت نہیں کہ انبیاء کے بارے میں کوئی بے ادبی کا کلمہ کہیں اگر ہم کہیں گے تو ایمان ضائع ہو جائے گا وہ رب اور نبی کا معاملہ ہے محبوب اور مہب کا معاملہ ہے ہم اگر ان کلمات کو صنعت بنا لیں تو وہ کلمات ہمارے لیے بے ادبی ہیں کہ ہم بھی ادبی کرنے والے شمار ہوں گے اور ایمان ضائع ہو جائے گا اس کو یوں سمجھیے کہ باپ بیٹے سے یا محبت کرنے والا اپنے دوست سے بہت ساری باتیں کہہ دیتا ہے لیکن وہی بات اگر کوئی دوسرا ریپیٹ کرے تو وہ ناراض ہوتا ہے یہ سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال دی گئی ف وس وس لہ نے ان دونوں کو وس دیا لیب دیا لہماں ماں ونہ ماں منسو آتی ہی تاکہ ان کی شرم کی چیزیں جو ان پر ظاہر نہ تھی وہ چیزیں ان پر ظاہر کی جائیں اقول ماں اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے عن ہادہی شجا ہوتی اس درخت سے جو منع فرمایا ہے تو یہ جو منع فرمایا ہے کوئی حکم اس وجہ سے نہیں کہ اگر کھا لو تو گناہ ہو ہوگے بلکہ اس لیے منع کیا کہ اگر تم کھا گے تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے اوتکو نا من الخال یا تم دونوں ہمیشہ جنت میں رہو گے تو اس وجہ سے منع کیا گا یہ حکم کوئی حرمت کا نہیں ہے وہ خا سما ہوما انی بس شیطان نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی اللہ کی اور کہنے لگا بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں آپ اللہ والے تھے اور اللہ والوں نے جب شیطان کے منہ سے اللہ کا نام سنا تو آپ کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے اور پھر جب اس نے یہ ساری باتیں کی اور پھر آپ نے یہ بھی خیال کیا کہ وہ درخت آپ کو یاد نہ رہا تو آپ نے خیال کیا کہ یہ درخت تو شاید منع نہیں کیا گیا تھا اور ویسے بھی یہ ہمارا خیر خواب بن کے قسمیں کھا رہا ہے کہ یہ درخت کھا لیں گے تو بڑے فوائد ملیں گے تو اس درخت کے کھانے میں کیا حرج ہے وہ آپ نے درخت کا پھل کھا لیا کئی روایتیں ہیں کہ وہ کون سا پھل تھا مشہور یہی ہے کہ وہ گندم کا پودا تھا فدل لاہماں بھی پس دھوکا دے کر ان دونوں کو زمین پر اس نے اتار دیا فلم پشچپا اور شجا رتا ان دونوں نے پھل کو چکھا درخت کو چکھا بدت لہما سو ان دونوں کے لیے ان کی شرم گاہیں کھل گئیں وہ توفی قو یخ شیفانی علیہ و اور وہ شرم کے مارے جنت کے پتوں سے اپنے ان اعضا کو چھپانے لگے اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے مشرقین مکہ کو تمبی ہے کہ وہ خان کعبہ کا طواف کرتے ہوئے لباس اتار کر طواف کرتے ہیں اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے فرمایا گیا کہ ان اعضا کا ظاہر ہو جانا فطری طور پر اس پر شرم کرنی چاہیے اور جس میں شرم و حیا کا مادہ ہوتا ہے جن کی طبیعتیں سلیم ہیں جو اچھی طبیعت والے ہیں وہ ضرور شرم کرتے ہیں تو شرم و حیا کا ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے خصوصا خواتین میں عورتوں میں شرم و حیا جس قدر زیادہ ہو اسی قدر یہ ان کی زینت ہے اور جو عورت بے شرم ہو اور اس میں شرم و حیا نہ ہو تو وہ اس عظیم زیور سے محروم ہے وہ ناد ہوما رب ان دونوں کے رب نے انہیں پکارا الم ان حکما ان تل کیا آپ کو یاد نہیں میں نے آپ دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا وہ اقلما ان شیطان لکما مبین اور کیا میں نے آپ دونوں سے نہ کہا تھا بے شک شیتان تمہارا کھلا دشمن ہے حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اے پروردگار میں تو اسے اپنا دشمن ہی سمجھتا ہوں مگر جب اس نے تیرے نام کی قسم کھائی تو میں نے یہ خیال کیا کہ یہ تیرے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا واقعی ایک حقیقت ہے آج بھی ہم بسا اوقات ڈھیر ہو جاتے ہیں جب ہمارے سامنے کوئی اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو ہمیں بسا اوقات یقین کرنا پڑتا ہے کہ یہ آدمی اللہ کے نام کی جھوٹی قسم تو نہیں کھا سکتا اور آج لوگ اتنے نادان ہو گئے کہ وہ شیطان کے نقشے قدم پر چلنے لگے اور اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھانے میں ذرہ برابر بھی انہیں شرم نہیں آتی بلکہ بعض نادام تو قرآن پاک ہاتھ میں لے کر جھوٹ بولتے ہیں اور خصوصاً کاروبار کرنے والے تو انہوں نے تو تکیا کلام بنا لیا ہر بات پہ خدا کی قسم کھاتے ہیں حالانکہ سچی قسم کھانا بھی مال کی برکت کو اڑا دیتا ہے تو جھوٹی قسم تو تباہی ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال اکثر دی جاتی ہے کہ ان سے کوئی گاہک کہ کہ یہ مال ذرا سستا کر دیں یہ آپ سو روپے کا دے رہے ہیں مجھے اسی روپے کا دے دیں حالانکہ ستر روپے کی خرید ہوتی ہے فوراً جھوٹ بولتے تھے خدا کی قسم نوے روپے کا تو مجھے آیا ہے اس کے فائدہ کیا ہے صرف یہی کہ وہ شاید دھوکے میں آ جائے اور پچاسی روپے میں یا اسی روپے میں خریدنے کا مطالبہ نہ کرے وہ کہ چلے نوے کا آپ کا آیا ہے تو پچانوے میں دے دیں صرف چند روپوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کے نام کی جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے حالانکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کی آغت بھی تباہ ہوتی ہے دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اولا دونوں نے کی ربنا اے ہمارے رب نہ انفسنا ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا وہ تغفر لنا اور اگر تو نے ہماری بکشش نہ فرمائی وہ تر اور ہم پر رحم نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ضرور بضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ اللہ کے نیک بندوں کی عجزی ہے اور ہماری حقیقت ہے ہمیں تو یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے واقعی ہم نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کوئی اس دعا کو بنیاد بنا کر اگر یہ کہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تو کوئی کہے کہ حضرت اعظم علیہ السلام ظالم تھے نعوذ باللہ اللہ ظالم یا انہوں نے گناہ کیا نعوذ باللہ اللہ ظالم اپنی جان پہ ظلم کیا اس طرح کے الفاظ اگر کوئی اپنی طرف سے کہے تو علماء نے فرمایا کہ وہ کافر ہو جائے گا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں وہ جو آجزی کے کلمات کہیں یہ ان کی شان آجزی ہے شان بندگی ہے اور اللہ تعالیٰ جو فرمائے وہ رب ہے وہ خالق ہے مالک ہے وہ جو چاہے فرمائے ہمیں ادب کرنا لازمی ہے ہماری یہ مجان نہیں کہ ہم اس واقعے پر کوئی قرآن پاک اور احادیث سے ہٹ کر کوئی تبصرہ کر سکے بعض نادان لوگ ایسی نادانی کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے کلیمات کفریا بگ دیتے ہیں بعض لوگ تو اس طرح بھی کہتے ہیں کوئی غلطی ہو جائے اور اسے کہیں کہ دیکھیں آپ نے پھر غلطی کی تو وہ اس طرح کہہ دیتا ہے بھئی ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے بھی گناہ کیا تو ہم نے بھی کر دیا نعوذ باللہ دی ہم میں کیا فرق ہے اس طرح کے کلمات کہنا یہ کفری ہے کہ نبی کی توہین ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ام اور اولیاء کا ادب عطا فرمائے با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب اولا بے تو با دا اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ سب اتر جائیے ای تو جمع کا گاہ ہے یعنی آپ بھی جائیے آپ کی حضرت حوار رضی اللہ تعالی انہ بھی نیچے جائیں اور آپ کے پشت میں جو آنے والی نسلیں وہ بھی نیچے جائیں بدو جنت میں حسد نہیں ہے جنت میں بغض نہیں ہے لیکن دنیا کے اندر ایک دوسرے سے آپس میں نفرتیں ہوں گی والم فل ارد مستقر اور تمہارے لیے زمین میں آرضی ٹھکانا ہوگا وہ متعاون علاشین اور ایک وقت تک برتنا ہوگا دنیا کا فائدہ اٹھانا ہوگا دنیا کے اندر یوں تو ہوتی ہیں نفرتیں لیکن جب انسان جنتی ماحول بنا لے جنتی ماحول سے مراد یہ ہے کہ قرآن و حدیث پر خود بھی عمل پیرا ہو اور دوسری بھی عمل پیرا ہو جائے تو اس میں وہ تاثیر ہے کہ نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں قو نفی ہاں یونا اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا اس زمین میں تم زندہ رہو گے وہ فی تمہ اور اسی زمین میں تمہیں موت آئے گی وہ تخ اور کل بروز قیامت اسی زمین سے تم نکالے جاؤ گے